السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاه والسلام علی رسول اللہ اما بعد امام نووی رحمۃ اللہ کی کتاب ریاض صالحین کا باب التوبہ چل رہا ہے اس سے اج ہم حدیث نمبر 14 اور 15 لیں گے انشاءاللہ وعن الاغر ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال سیدنا الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول یا ایها الناس توبوا اللہ اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو وستغروح اور اسے استغفار کرو فنی اطوب و فلیومی بے شک کہ میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں رواہ مسلم یہ حدیث مسلم میں روایت ہوئی ہے یہ حدیث گزشتہ سے پیوستہ ہے کل ہم نے جو یہ بابو توبہ شروع کیا تھا اور اس میں آیات آئی تھیں اس کے بعد حدیث جو ہم نے سری نا بحر ضی اللہ وانواری لی تھی اس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ستر مرتبہ سے زیادہ میں توبہ سخفار کرتا ہوں اور اس میں سو مرتبہ اسی طرح اللہ کے نبی صبح شام میں یہی سو مرتبہ کا عمل کیا کرتے تھے جبکہ آپ علیہ سلاط وسلم معصوم انی الخطا تھے اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ چیز ہٹا لی تھی اب سوچنے کی بات ہمیں یہ ہے ہمیں جو اس حدیث سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلط وسلام مسوم علی الخطح ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کی اتنی زیادہ تاکید اور پابندی کیا کرتے تھے تو ہم جو انسان بنی آدم کا بیٹا خطا کار ہے گناہوں کا پتلا ہے وہ آخر توبہ اور استغفار سے کیوں دور ہے اس کی سوچ میں یہ چیز بات کیوں نہیں آتی یہ چیز کیوں نہیں بیٹھتی کہ اسے توبہ اور استغفار کرنا لازمی ہے انجانے اور جانے انجانے دونوں طرح سے اگر سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اسے فوری طور پر اللہ کے ہاں لوٹ کر توبہ استغفار کرنی چاہیے اور وہی جو ہم نے کل چار شرطیں تین اور چار شرطیں ذکر کی تھیں ان شرطوں کے تحت وہ اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرے اور اپنے شب و روز میں اپنے صبح شام کے اذکار میں اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے اس کو توبہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے جبکہ ایک چھوٹا سا کلیمہ ہے اصف اللہ اس تقرال اللّہ بطوب علی مختلف الفاظ احادیث میں اس کے وارد ہیں تو وہ اس کو پرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اسی طرح صحابہ کا بھی عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا آڈر کیا کرتے تھے کہ ہم نے دن میں کیا معاملات کیے ہیں کس سے کیا معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں ہم کتنے کس طرح سے پیش ہوئے ہیں کہ کون سی غلطیاں کی ہیں کون سی خطائیں ہوئی ہیں کون سی برائیاں کی ہیں تو وہ اپنا آڈٹ کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اللہ کے ہاں اسی اس کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اسی طرح مشعل راہ, مشعل راہ پہ چلتے ہوئے اسی مشعل راہ پہ چلتے ہوئے ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے اور توبہ استغفار اپنی زندگی میں لازمی بنانا ہے اگلی حدیث حدیث نمبر پندرہ ہے وان ابھی حمز نے مالکن انصاری اللہ عن سیدنا ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اہدی کم ثقت اعلی بیر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل میں سقتال اپنا اونٹ کھو دیتا ہے اپنا اونٹ گم کر لیتا ہے وقت اب اللہ اردین فلاطین اور وہ پھر اس اونٹ کو پا لیتا ہے اس, یہ اس, اس کی مثال دی ہے بخاری کی روایت ہے بخاری اور مسلم یہ روایت ہے متفق نار روایت ہے اللہ تعالی کے نبی علیہ صلاحت نے اللہ کے بندے کی توبہ سے اللہ کو اس طرح خوشی ملتی ہے جس اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ انسان کا اونٹ اس کا مال وہ کسی جنگل بیابان میں گم ہو جاتا ہے اور گم ہونے کے بعد وہ تلاش بسات کرتا رہتا ہے اس کو تلاش نہیں ہوتی اس کی اور اس کے بعد وہ اچانک اس کو مل جاتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے وہ فی روایتن لی اور مسلم میں یہ روایت جو ہے اس میں کچھ الفاظ مختلف ہیں وہ یہ ہیں اللہ اشد فرحن فلاطن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو فن طالا من اور اسے وہ کھو جائے وہ علیحا تعم ہوں وہ اور اس پر اس کا کھانا بھی ہو اس کا پینا بھی ہو اور وہ اس کو ت... کھونے کے بعد تلاش کر کے مایوس ہو جائے اتا شاہجارتن فستاجافی غلیہ اور وہ تلاش کرنے کے بعد ایک تھک ہار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے یا لیٹ جائے فس دونوں معنوں میں آتا ہے بیٹھ ٹیک لگا کے بیٹھنے میں بھی اور لیٹنے میں بھی درخت کے سائے میں وہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے وقت آئی سفی راہلتی ہی اور وہ جب اپنی سواری سے مکمل طور پر مایوس ہو جاتا ہے فبینامہ ہوا کا ددالی کا عز ہوا بی کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے چلتی پھرتی گھومتی پھرتی جس سے وہ مکمل مایوس ہو جاتا ہے ف آخا پھر وہ اس کے مہار یا لگام دونوں لفظوں میں ہی آتا ہے بی خطامی ہاں سواری کی مہار یا لگام پکڑ لیتا ہے پکڑنے کے بعد وہ کہتا ہے ثم مالا پھر وہ کہتا ہے منشدی اپنی خوشی کے جذبات سے اپنے جذبات کے میں آ کر وہ یہ الفاظ کہ دیتا ہے اللہ انت عبدی وانا رب کا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں اس طرح وہ الفاظ الٹ بول دیتا ہے جبکہ کہ حقیقتاً بولنا یہ چاہیے اللہ انت ربی و ان لیکن وہ الفاظ شدت خوشی کی وجہ سے اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے سبقت لسان کر جاتا ہے تو وہ الفاظ الٹ بول جاتا ہے اختعام شدت الفرحی وہ یہ غلطی اپنی خوشی کی وجہ سے اپنی خوشی میں زیادتی ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح غلطی کر جاتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے مسلم ان الفاظ سے یہ روایت موجود ہے اس حدیث سے بھی ہمیں توبہ کی ترغیب اور فضیلت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توبہ کا طلبگار رہتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اسی طرح اس حدیث سے جو دوسرا درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب انجانے میں غلطی کر جاتا ہے جی, یعنی اس کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا وہ غلطی کرنے سے اور اسے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرتے ہیں اسے درگزر فرماتے ہیں اس کا مواخذہ اس کی پوچھ گچھ اس غلطی کی اس سے نہیں کی جاتی اسی طرح ایک حدیث اس حدیث میں بخاری کے الفاظ میں بھی اور مسلم کے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کے سے قسم لی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قسم دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ تاکید کی جاتی ہے تاکن یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ یہ اسی طرح بے ضبط یہ الفاظ ہیں اور اسی طرح یہ ہوتا ہے اسی طرح اس حدیث سے ہمیں جو ایک اہم ترین چیز مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی جب بھی کسی کام میں پھنستا ہے یا کسی مشکل میں جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کے ہاں رجوع کرنا چاہیے اللہ سے ہی اس کو مانگنا چاہیے اور اللہ سے ہی مددگار ہونا چاہیے اللہ سے وہ مدد کی امید رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کرے اور اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتا رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فنمائے و میں توفیقی اللہ بلّا علیہ توکل تو علیہ